أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتى وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وحفظوا آخره لعلهم يرجون وکالتمن ابل کتابی اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا امین امن وجہ نہاری جو چیز ایمانداروں پر نادل کی گئی ہے اس پر ایمان لے آؤ وجح نہار دن کے آغاز میں دن کے شروع میں وقف ہو اور اس دن کے آخر میں پچھلے پہل اس کا انکار کر دو لا اللہ میر تاکہ وہ لوٹ آئیں پہلی کتاب یہودارہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کو اسلام کے متعلق گمراہ کرتے ان کے دلوں میں شکوک و شروحات پیدا کرتے اس میں سے ایک طریقہ واردات ان کا اللہ سبحانہ ہوگا کہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کہتے منصوبہ بندی کرتے کہ صبح کے وقت ایمان لے آنا فلاں فلاح مندے نے آن تک اور پھر شام کو اس کا وقت کر دینا جب اس طرح کا کام مسلسل ہوگا تو لوگ کہیں کہ ایسے کتاب جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی یہود و نسخہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ پڑھے لکھے بندے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے اسلام چھوڑ دیا آخر کچھ تو ہے وہی وجہ تو ہے جو اتنے سمجھدار لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں درد درد کر رہے ہیں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 اور ابھی ان کا ایمان پکا نہیں ہوا وہ بھی تمہارے یہ کام دے کر ایمان چھوڑ دیں اسلام چھوڑ دیں واپس لے آئے وہ دل میں سوچیں گے آقا انہوں نے کوئی نہ کوئی خرابی یا کمزوری تو دیکھی ہوگی نا تو تبھی چھوڑا ہے بلا تم بھی تو الا لیمن کا دینا اور تم یقین نہ کرو بات نہ مانو علا مگر لیمن اسی کی کابے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 کہ جو بندہ تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کی بات نہ مانو انہ اتنا نہ اتھی تم کہ دیا گیا ہے کوئی بھی اس کی رسد جو تم دیے گئے یا اہمتا دیا جائے گا کسی کو اسی کی رسد جو تمہیں دیا گیا ہے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 کل کہہ دیجیے ان الفلب یا دلانی یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یو ہی نئی اشا اللہ وہ فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے وہ اللہ واق اور اللہ تعالیٰ خوب قصرت والا اور خوب جاننے والا ہے یقبی رحمت کی نئی اشا وہ بھی رحمت خاص کرتا ہے جس کو جس کی کو چاہتا ہے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 عرب میں نبوت آ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں اس قدر وہ ضد اور ہٹ درمی پر پائے اور یہ بھی نہ مانو کہ مسلمان اللہ کے حضور جا کر تم راہ یہ جملہ گا ہے اس کا تعلق اگلی آئٹ میں کوئی انگلب یا جلد کے ساتھ ہے کہ ہدایت اللہ کی ہی ہدایت ہے اور فضر اللہ کے یہاں سے ہے اللہ چاہے دے چاہے گے اسے چاہے اپنا نبی بنا دے چاہے اپنی اسرائیل میں سے کسی کو نبی بنائے یا عورت میں سے کسی کو نبی بنا دے اللہ کو کون کچھ نہیں بنا ہے اللہ مالے کو ملک ہے اسے چاہتا ہے حتا کرتا ہے تو یہ مذہبی طور پر بھی یہود نسارہ آئیں خیاانت کرنے والے حق و باطل کو کلک ملک کرنے والے پچھلی آیات میں انہی چیزوں سے ان کو بنا کیا گیا تھا یا اگر کتاب میری مطلب ارے کتاب تم حق و باطل کے ساتھ کلک ملک کیوں کرتے ہو حق و شپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے ان میں سے اس خیالت کی ایک کسار اللہ کو کھانا ہوا تو نے یہاں پر نکل کر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 انسا دینا کہ اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں ایک دینار بھی لا بھی ہی تو وہ آپ کو ادا نہیں کرے گا اللہ ما علیہ اللہ کہ آپ اس کے سر پہ مسلسل کھڑے رہیں غال بھی انا قالو یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا لئی سہل نا سی امی ہم پر امیوں ان ان ان پڑھوں یعنی اے عربوں کے بارے میں کوئی طبیل نہیں ہے کوئی گناہ نہیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی وہ یقالی بہ اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں وہ ان کے اور وہ جانتے ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بذہ سیاست بیان کی تھی اور یہاں پر ان کی مالی سیاحت بیان کی ہے لیکن انصاف کے ساتھ سب کو برابر نہیں رکھا کہا کہ ان میں سے کچھ امین بھی ہیں امانتدار بھی ہیں بہت بڑا خزانہ ہو آپ اس کے حوالے کریں پائی پائی آپ کو واپس لے پا دیں ایسے امانت دار بھی اہل کتاب میں ہیں لیکن اہل کتاب میں ہی ایسے بد دیانت اور خائن ہیں امانتوں میں خیالت کرنے والے کہ ایک دینار بھی پکڑاؤ تو وہ بھی واپس نہیں ملے گا اللہ معذر طرح بھی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 جب قرض ادا کرنے لگا تو اس کو ادائیگی کے لیے کشتی نہیں ملی اس نے لکڑی کا ایک پتا لیا اس کے ساتھ اس کو باندھا اور روانہ کر دیا اور دعا کی کہ اس کو منجا جائے گا جا. ایک ہزار دینار مزید لیا اور پھر اس کے پاس گیا حاضر ہوا ادائیگی کے لیے پتا نہیں وہ اس کو بلا ہوا کہ نہیں اس کو تو اب اس نے لینے سے انکار کر دیا ایسے امانت دار لوگ بھی بڑی سرائل کے اندر موجود ہیں اللہ سبحانہ ہوا سال میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ خزانہ بھی دیں تو وہ بھی لوگ آ اور انہیں میں سے ایسے بدبخت بھی ہیں کہ ایک دن آگ بھی لوگ تو وہ بھی واپس دینے کے لیے تیار نہیں کرتے یہ کام کیوں کرتے ہیں اس لیے ذالک کا انہم انتم سوال ہو رہی سالینا بھی امیدینا یہ سمجھے تھے کہ جو امی ہیں ہر لوگ جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے اہل کتاب نہیں ارب کہتے تھے کہ ان کا مال اگر ہم کھا بھی لیں تو ہم پر کوئی گرفت نہیں ہم سے اللہ نے نہیں پوچھنا کہ تم نے امیوں کا مال کیوں کھایا ہے ہاں اس طرح علی کیونکہ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 وہ ہم کیا جانتے ہیں لیکن جاننے گوجنے کے باوجود اللہ کا چھوٹ باندھتے ہیں اللہ نے گنا مقرر کیا اللہ کو آنا ہوا تو امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ علیہ رکن کیا جو امانت ادا نہیں اللہ تعالیٰ سب کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں واپس کرو چاہے تمہیں امانت دینے والے ارب ہوں حجم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 جائز قرار دیتے ہیں رام جی کہ کافروں کے ملک میں سوج لے لو جائزیں وہ دار الحر ہے دار بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے دار وہ ہوتا ہے جس کی مسلمانوں کے ساتھ جان لو اب کافروں کے ملکوں کی مسلمانوں کے ساتھ جانو پوچھا دیتی ہے اکثر کافر مال کہتے ہیں جس ہی کی مسلمانوں کے ساتھ جان نہیں ہے براہ راست اور سب کو دارو حرف کرار دیا ہوا ہے ٹاکروں کے مطلب سارے دار ہے بس وہاں جاؤ اور سور بھی کھاؤ دارل ہرف ہو تب بھی سور دینا حرام ہے بلا کیوں نہیں من او پا بھی اڑتی ہی بتاتا ہب المدتی جو شخص اپنا آر پورا کرے اور ڈرے تو یقینا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے یہ بلا کیوں نہیں مطلب ہے کہ یہ جو خیانت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں سارے نہ کبھی امیدی امیوں کے لیے کسی قسم کا کوئی راستہ ہی ہمارے اوپر نہیں ہے یعنی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 امانتوں کو ادا کرنے کا آج بھی شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانے کا آج جو اہلِ کتاب سے کیا گیا وہ بھی شامل ہے اور اس کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے فَإن يحب تو اشارہ کیا ہے کہ اہل کتاب جو کہتے ہیں نہ ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اللہ کے محبوب تو متقی لوگ ہیں بادوں کو وفا کرنے والے خوابوں کو پورا, والے. کو پورا کرنے والے امانتوں کو ادا کرنے والے خائیں بس اہب اہد شکن اللہ کے محبوب نہیں ہوتے اللہ و ایمانی کرے قلیلا یقینا وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی تسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت کریمتے ہیں اولائی کا لا قلعہ لہم فی الاخرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللہ اور نہ ہی اللہ صلی اللہ سے قرام کرے گا وَلَا يَنزُرُو إِلَيْهِمْ اور نہ ان کی طرف دیکھے گا یوم سیاحتی قیامت کے دن ولا یو اور نہ ہی انہیں پاس کرے گا وَلَا عذابٌ اور, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں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 ریٹ بڑھانے کے لیے یہ کہتے ہیں اتنی تو میری غریب بھی نہیں دار مطمئن کرنے کے لیے مقصد تھا کہ کسی مسلمان کو پمسا لے اور سمان مہنگے داروں بیچ دے اللہ سبحانہ و رو تعالیٰ اس پر یہ آیت نا ان اللہ دینا یس کرنا میرا ایمانی انے گا اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت کریے قسم اٹھا کے جھوٹی اور مال دے سکا ہے یہ صحیح بخاری کا دروازہ کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بد اہدیب خیانت اور جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا مال کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نا ہوگا نہ آفت میں ان کے لیے کچھ حصہ ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ ان پہ کلام کرے گا نہ ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا صحیح بخاری میں سے عبداللہ اللہ حسن رسول اللہ تعالی احمد کی روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کے ساتھ کسی مسلمان کا مال اڑا کرے اور یہ پختہ اسک اٹھائی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 ابو ذر ری اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلافت اللہ اللہ علیہ تین بندے ہیں ایسے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو نظر الحمت سے دیکھے گا نہ اسے کلام فرمائے گا نہ ہی ان گناہوں سے پاس کرے گا اور ان کے لیے دردناک آ جا ہے چار رہی سے بیک تین بندوں میں وہ ہیں سو المنان نیکی کر کے احسان سانس جی والا نیکی کر کے احسان چلانے والا بس مختلف ادارہ اپنی شروعات کرنے سے نیچے کرنے والا لوگ معمولی سمجھتے ہیں سانج چلانے کو بھی اور سلواریں چکنے سے نیچے کرنے کو بھی اندر کے وقت تھوڑی سنجی اونچی کاروباری پھر رہا اور تیسرا سردایا والے مدف سے پھر آتا ہو بھائی جھوٹی کسم اٹھا کے اپنے مال کو بیچنے کا اللہ تعالی قیامت کے پہ جن ان کی درغذ زخم سے نہیں دیکھے گا ان سے کلاب نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے بات نہیں کرے گا اور ان کے لیے درگناک آگاہ ہے یہ چاول رحیلے اس آئٹ میں بھی ہیں لا يلقون الله ولا يدرون ايهن يوم القيامه يغفر لهم ولا يثقيهم ولهم عذاب اليم तो ये बहुत बड़े बड़े जुर्म हैं वैन मिनहुम لطریق یلحون الکنافه بالكتاب لتحفظوه من الکتاب وما هو من الکتاب ويقولون هو من عند الله وما الله ويقولون على الله فریفا اور بے شکر میں سے ایک گروہ البتہ ایسا ہے یلو نہ جو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں بل کتابی کتاب کے ساتھ یعنی کتاب پڑھتے ہوئے چاہتا ہوں ہو بنر کتابی تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو کتاب پڑھتے ہوئے کچھ باتیں درمیان میں اپنی شامل کر لیتے ہیں زبان کو مروڑ کے گھما فرا کے تاکہ تم سمجھو کہ یہ بات میں کتاب کا ہی حصہ ہے لکھا تب مینل کتاب تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو و ماں ہوا من الکتاب یہ خالہ کے وہ کتاب میں سے نہیں ہے وہ اور وہ کہتے ہیں ہوا من دلّا یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ ماہ ہوا من عمد خالان کے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے فنون اللہ کا حم کے علامتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں وہ ہم یہ المون کے وہ جانتے ہیں اس میں ویسے تو وہ تمام سر لوگ داخل ہیں جو اس طرح کی حرکتیں ہی کرتے ہیں الفاظ عام ہیں تو چاہے اہل کتاب ہوں چاہے آج کے دور کے لوگ جو بھی یہ کام کریں وہ سب اس شریر کے اندر داخل رکھ سکے ہے لیکن اس کا آٹک پہلی آئ پر ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی آئت بھی یہود کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے ان دلہین یشکر بھی وہ بھی یہود کے بارے میں ہے اور ان امین ہوں لری یہ بھی یہود کے بارے میں بہرحال ایسا کام یہ حدی کریں پیشائی کریں یا نام نہاد مسلمان کریں ہے یہ جرم بھی ذرائد میں سارے کے سارے برابر ہیں یعنی کہ یہ تو جیل میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں خصوصاً کن آیات میں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر ہیں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 کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے ایک تو ہے کہ وہ اس انداز میں پڑھیں کہ سمجھنے والا سمجھے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ کہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ دے ایسا نہیں ایک پڑھتے اس انداز میں ہے کہ سمجھنے والا سمجھے کہ یہ کتاب اللہ کا حصہ ہے اور اوپر سے پھر اپنے زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے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 کرجمہ کرنے والوں نے قرآن کا ترجمہ ہی ایسا غلط انداز میں دیا ہے کہ اپنے باد نتیجے کو ثابت کرتے ہیں ترجمے سے جس طرح امدادہ خاں بڑی نبی نے لبد نبیجہ ہر جگہ پر منع کیا ہے غیر کی باتیں بتانے والا تاکہ عقیدہ اتنے غیر ثابت ہو جائے کمزوری مان میں یہی کام ہو جائے یہ کام ہو اس کی کام ہونے اس کی کتاب تم سمجھو کہ شاید یہ کتاب ہے حالانکہ وہ کتاب نہیں نبی نبی اس کا ہے اللہ کی باتیں بتانے والا ماتار علی بکنیا بول کتاب اللہ کسی کے لائق کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور رکم اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ من دون اللہ اللہ پر چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ کوئی نبی ایسا نہیں کہتا اللہ کن کون ربانی بلکہ نبی کا کہتا ہے کہ تم رب والے بن جاؤ بیما کم تم الم لڑکی اللہ خن اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو تو رات کو میں ہے کتاب کی تحریف بیان کرنے کے بعد اشارہ کیا ہے کہ اسلاق و اسلام کی خدائی کا دعوی کرنے والے ان سے ثابت کرتے ہیں تو انجیل میں انہوں نے تحریف کی ہے انجیل میں تحریف کر کے ایسا رسلاق و اسلام کی خدائی کے دعوے کو انہوں نے پیش کیا ہے انہوں نے خدا ہونے کا دعوی کیا انجیل نے تحریف کی اللہ تعالیٰ سرما ہیں کوئی نبی یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کسی بشر کو نبوت دے رکن دے کتاب کا حقاق کرے اور پھر وہ کہیں کہ اللہ کو چور کے میرے بندے باندھو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کہتا ہے رب والے بنو ربانی بنو اللہ کے مدعے بنو اللہ کی پرکس کرو میری اکاٹ کرو پھر جب نبی کا یہ حق نہیں کہ لوگ اس کی عبادت کریں تو جس دوسرے مشائق ادو ابدال اور پتہ نہیں کیا کچھ بنائے ہوئے ہیں وہ اس مسئلے پر کیسے فائد ہو سکتے ہیں انہیں یہ کیسے حق حاصل ہو گیا کہ وہ اپنے مریضوں کو چوبیس گھنٹے اپنی صورت اپنی آنکھوں میں رکھنے کا حکم دے چورے شہر سناسی شہر عجیب و غریب قسم کے ان کے مدارے ہیں بہت فون روادن لی کہنے سے منع کیا کہ ابھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میرے بندے بن جاؤ تو لہذا عبد ال عبد الرسول عبد النبی اس طرح کے نام رکھنا بھی پھر ٹھیک نہ ہوئے بلکہ بلا کے پولو جی رب والے بنو اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو کیونکہ تم علم دوست ہو اور ذراثت کا مشغلہ رکھتے ہو اس لیے تمہیں عالم با عمل اور اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہیے اللہ کے نا فرمان نہیں ولا ام الحکومت تفریظ الولا کا تاب اور نہ ہی تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو راگ بنا لو آیا انکم بالکل فری بحث مسلمون کیا تمہارے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لانے کے بعد نبی تمہیں کفر کو حکم دے گا اس آیت کوئی حضور صلاح کے طرز عمل پہ اللہ تعالیٰ نے چوٹ فرمائی ہے جنہوں نے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اس قدر عروم کیا کہ انہیں اللہ کے مقام پر لا کھڑا کیا انبیاء اور سارے کی خبروں پر عمارت بنا کر ان کو پوجنے لگے اور ان کی پرست کرنے لگے سعید آئسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نے ایک کبھی یعنی جرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا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 آج مسلمانوں نے یہ کام شروع کیا تھا بابوں کی قبریں بنائی ہیں جبے جب پبے مزار بنائے ہیں اور بابوں کی تصویریں بھی لڑکا ہے ملکوں میں سیدہ رعایتہ صدیقہ رضی کا ربی اللہ تعالیٰ کرواتی ہیں کہ انہیں حبیبہ اور انہیں فلم رضی اللہ تعالیٰ, تعالیٰ عنما نے یہ چیز ہبشہ نے دیکھی کہ اہل کتاب ایسے کرتے تھے آج اسی روش اور اسی جگہ پہ مسلمان چلے ہوئے ہیں اجیہ امر تم بالکل خریدا نبی مسلمان تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا نہیں سکتا امبیا کی فرست فرشتوں کی فرست اسے انبیاء و رسول نے منا دیا اجازت نہیں دیجنے کی تو